السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے دوں گا مرگز غیمانی مسجد بورا پیر کراتی جی. اللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحدہ اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حادیلہ شہد لا لا. على محمد وعلى اللہ محمد فما صليت على آل انك حمید مجید. اللہم على محمد اللہ بار محمد محمد کماباریم ولیبراہیم الباب نعمتی و رضی الاسلام دینا آج کی رشت کا موضوع آپ جانتے ہیں تمیل دین اور خطبہ حجت الدا اللہ تعالی نے تکمیل دین کا اعلان حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا اس لیے ان دونوں باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے تکمیل دین یہ اللہ تعالی کا ایک انعام اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کہا نقم تک رو نا آیت لو ان دے لت فین لطنا مسلمانو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو اگر وہ آیت ہم میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے اس جن کو جس دن وہ آیت اتری تھی یوم عید بنا لیتے شاید سے مراد الوم اکمل لکم دینکم اکم وکم توم نعمتی و عزیۃ القم الاسلام دین یہ یہودیوں کے علماء کی اس عیسائیت اور اس عیسائیت میں جو تکمیل دین کا اعلان ہے اس کے متعلق ایک تبصرہ ہے کہ وہ اسے کتنا اونچا مقام اور اعزاز سمجھتے ہیں حدیث پوری کر لیتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انی ان دلت و عینت و عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا دلت علی یوم آرف کن تو بےآفا جناب عمر فاروق نے کہا مجھے سب کچھ پتا ہے اس آیت کے بارے میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ آیت کس دن اتری کس وقت اتری اور جب اتری اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے پھر خود ہی فرمایا یوم عرفہ کا دن تھا اور میں بھی اس موقع پہ موجود تھا لیکن گویا زمن عمر فاروق نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یوم عید نہیں بنایا اس لیے ہم بھی اسے یوم عید نہیں بناتے باقی تم سے بڑھ کر ہمیں اس آیت کی اہمیت کا علم کیا اعلان ہے اس میں اس آیت کی یہ اہمیت ہے تکمیل دین کا اعلان ایک دین فی نفس ہی وہ اللہ کا انعام اور پھر اس دین کو اب مکمل کر دیا گیا ایسا دین کہ اب اس میں کسی نسخ کی کمی بیشی کی ضرورت نہیں جبکہ پہلے جو شریعت اترتی تھی محدود زمانے کے لیے تھی محدود علاقے کے لیے بھی مختلف قوموں کے لیے خاص ہوتی تھی اور اس میں کچھ باتیں بطور سختی کے ہوتی تھی شدت کے ہوتی تھی لیکن اب جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا ہے اب وہ کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے اب اس میں کسی ترمیم رد و بدل کی ضرورت نہیں لہٰذا اب ان باتوں سے یہ دین پاک ہے جو پہلے دین میں ہوا کرتی تھی اور یہ دین اتنا سہل اور آسان ہے کہ اب کیا تک کے لوگوں کے لیے یہی دین تو یہ ہمارے دین دین, دین اسلام کا اعزاز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز میں نے عرض کیا ایک دین وہ اللہ کی نعمت پھر اللہ نے اسے مکمل کر دیا ایسا بنا دیا کہ اب قیامت تک کے لیے لوگ آسانی سے اس پر عمل کر سکتے ہیں یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے اعزاز کی بات ہے اللہ تعالی نے تکمیل دین کو تکمیل نعمت کہا ہے تو علیکم نعمت ہی میں نے اپنی نعمت مکمل کی ہے یہ منع نہیں ہے کہ اس موقع پر دین کو نعمت کہا اور اس سے پہلے مسلمانوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ دین نعمت ہے نہیں اللہ تعالیٰ پہلے بھی یہ بات فرما چکا تھا اللہ رحمت اللہ علمین کہہ کے بتا دیا تھا کہ یہ رسول تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے اس کی ہر ہر بات تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے اس کے دین پر چلو گے تو اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کے مستحق بنو گے دیا۔ کہ ایمان والو تم پر ہم نے بڑا انعام کیا ہے کہ تمہارے اندر میں سے اپنا ایک رسول بھیج دیا ہے جو ہماری آیات کی تم پر تلاوت کر کے تمہاری اصلاح کرتا ہے اور تمہیں ہماری کتاب اور اس کی تفصیل سنت کی تعلیم دیتا ہے تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے پہلے تو دین کو نعمت صرف اس موقع پہ نہیں کہا پہلے سے بتا دیا گیا یا تو یہ بتایا کہ یہ جو نعمتوں کا سلسلہ جاری تھا وہ آج مکمل ہو چکا یا تو صرف یہ بتایا تو ایک تو ہمیں اس آیت کی ان دو باتوں کی روشنی میں ایک اپنے دلوں میں فخر عزت اور شرف محسوس کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا نمبر دو ہمیں اس دین کو نعمت سمجھنا چاہیے اور ذمہ نمبر تین اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ نعمت دی اور کامل نعمت دی دنیا کی کوئی نعمت بھی ملے اور وہ کامل ملے کتنا خوشی ہوتی تو دین ایک نعمت اور اللہ نے وہ کامل دین ایسا دین بنایا کہ اب یہ بالکل سٹ ہے دست ہے بہترین ہے، اب کسی رد و بدل کی ضرورت نہیں اس پہلو پر غور کریں کہ بالکل کامل مکمل دین ہے رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں اور آخری جو جملہ ہے وہ رزیت القم السلامت اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ایمان والوں تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا دین کہتے ہیں نظام زندگی ضابطۂ حیات تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسلام کو جسے مکمل کر دیا جو میری نعمت ہے اسے میں نے تمہارے لیے بطور دین کے پسند اور منتخب کر لیا ہے اللہ نے یہ دین اتار کے فرمایا یہ میرا پسندیدہ دین اس میں کیا اشارہ ہے زبردست اشارہ ہے اے ایمان والو تم بھی اس دین کو پسند کر لو جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا تو تم اپنے لیے پسند کر لو جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اسے نعمت سمجھو اور خوشی سے قبول کر لو اسے بطور دین کے تم بھی منتخب کر لیں. اب بطور دین کے تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں احکام و مسائل و عقائد میں کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں اور دین مکمل ہو چکا ہے ایک اہم نقطہ اب دین کی تکمیل یا دین کی تفہیم کے لیے کسی علم کلام کے ذریعے عقائد کو جانچنے جانچنے اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعد میں مختلف گروہ پیدا ہوئے متکلین کے نئے نئے عقیدے گھڑے نو نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عقیدوں سے نعوذ باللہ اللہ ظاہر تھے اور ہم نے یہ عقیدے اپنے کلام کے زور پر اپنے عقل کے زور پر اپنے فلسفے کے زور پر ہم نے انہیں ڈھونڈ نکالا ہے ہم نے انہیں کہہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے ہم نے کھینچ نکالا ہے اور یہ دین کی صحیح معرفت ہے دین بھی وہی حق ہے جو اللہ کے رسول سے اسلام پر اترا اور اللہ کے رسول نے بتایا اور مکمل ہوا دین کی معرفت بھی وہی حق ہے وہی سچ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کی اور جو اللہ کے رسول سسلم کی زندگی آپ کے کال اور فعل میں اور صحابہ کے عمل سے ہمیں دین کی جو معرفت ملتی ہے وہ معرفت صحیح نہیں ہے جو بعض کے لوگوں نے پیدا کی اور اللہ کے رسول سسلم سے صحابہ کے عمل سے دین کی وہ معرفت ہمیں نہیں ملتی آج کتنی باتیں ایسی ہیں جو زبانیں زد عام واس ہیں صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سل سالین سے اس کا تذکرہ تک بھی نہیں ملتا ایک موٹی سی بات بتاتا کسی سے بھی پوچھو اللہ ماشاء اللہ اللہ من راہ مربی اللہ کہاں ہے کوئی کہے گا اللہ تعالی ہر جگہ ہے کوئی کہے گا اللہ مومن کے دل میں ہے اور کوئی زیادہ عابد زاہد پڑھے لکھے وہ تو ان عوام سے بھی پڑے جائیں وہ کیا کہیں گے ہر چیز میں اللہ ہے وہ تو کہیں گے ہر چیز میں ادب اللہ ہے اللہ کے متعلق یہ معرفت یہ فکر یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا صحابہ کے دور میں نہیں تھا بلکہ جب یہ متقلمین کا گروہ آیا اور نئی معرفت انہوں نے دین کو دینا شروع کی تو اس دور کے علماء نے کہا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے اس نے کفر کیا اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش اوپر ہے یا عرش نیچے ہے اس نے بھی کفر کیا ہے اللہ کو بھی مانا اللہ کو عرش پر مستمی بھی مانا لیکن یہ نئی چیز نکالی کہ پتہ نہیں عرش کہاں ہے وہ اوپر ہے یا نیچے ہے دہ ہے یا بہ ہے پتہ نہیں کہاں ہے فرما یہ بھی کفر ہے تو دین مکمل ہے تمام عقائد اعمال کے ساتھ اور پوری معرفت اور پوری سمجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا کیا پیغمبر ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لے تو بھائی نالا سے تاکہ آپ بیان کر دیں کھول کھول کے جو ان پر کتاب اتری ہے اسے بیان کر دیں یو اللہ محمد کتاب الحکم اللہ کے رسول کتاب اور اس کتاب کی تفسیر کی تعلیم دے کے گئے وہ تعلیم کافی نہیں ہے اب یہ یونان کے فلسفی ہمیں تعلیم دیں گے یونان کے منطقی ہمیں تعلیم دیں گے وہ ہمیں بتائیں گے اللہ کے رسول جو بتا کے گئے صحابہ نے جو بتایا وہ کافی نہیں اور ضمن ایک بات کہوں دین مکمل نہ اس سے پہلے جو مذاہب تھے اب نہ ان کی ضرورت ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا وہ مکمل کر دیا پہلے ادیاان میں بڑی کمی اور کوتا تھی عارضی احکامات تھے وقتی احکامات تھے مخصوص زمانوں کے لیے تھے کچھ پابندیاں بطور سزاؤں اور وعیدوں کے تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ان ساری چیزوں سے پاک اب پہلے ادھیان کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے قرآن مجید میں اللہ رسول بالخا دیندین کل اللہ نے اپنے رسول محمد اسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالی اس ہدایت اور حق کو پہلے سے موجود تمام ادیا پر غالب کر دے تو پہلے ادیا منسوخ حتیٰ کہ تورات اور انجیل بھی منسوخ کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول پر مکمل ہوا ہے اب تورات اور انجیل کی کسی بات کی ہمیں حاجت نہیں اور ضرورت نہیں آپ وہ واقعہ نہیں جانتے جناب عبیر عمر نے تورات رات جو بارل آسمانی کتاب ہے آپ کو پڑھ رہے تھے صرف اس تعلق کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا متغیر ہو گیا جناب ابیر جناب ابوبکر صدیق کو کہنا پڑا اے عمر تم اپنے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے تمہارے اس عمل پر کتنا ناراض ہیں جب چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور ڈر گئے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل کو نفاق پر محمول نہ کریں میرے اس عمل کو قرآن سے دین اسلام سے بیزاری اور یہودیت کی طرف رغبت پر محمول نہ کریں اس استح فوراً کہہ اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ اسلم میرے بارے میں کوئی جلد فیصلہ نہ کیجیے میرے بارے میں جلد رائے نہ کام کر لیجئے رضیت بلاہ ربن اسلام دین اب محمد نبی کیا میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں اور اس اسلام کے بطور دین ہونے پہ راضی ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطور رسود ہونے پہ راضی ہوں سب منسوخ اور یہودیوں اور عیسائیوں اور دیگر تمام مذہب والوں پر اس دین کے سائے میں داخل ہونا ضروری آج بسا ادھر ادھر سے یہ سننے کو ملتا ہے یہودی بھی حق اور سچ پر ہیں اللہ کے دین کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں یعنی علیہ السلام کو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے یہی بات عیسائیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے یہ عقیدہ باطل ہے ہاں محمد سستم کی دیر سے پہلے عقیدے تو رات اور انجیر کی صحیح تعلیم پر تھے شرک اور کفر میں مطلع نہیں تھے وہ ٹھیک وہ جمتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ اسلم کے بعد آپ کے دین کو مقب قبول کرنا ضروری اور پھر مزید بات یہ کہ قیامت تک کے لیے اب یہی دین یہی شریعت ہے یہی حق ہے یہی ہدایت ہے کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ دے کے بھیجا یہی اور یہ مکمل ہے اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں کمی کی بھی نہیں اضافے کی بھی نہیں اور مزید اب جو سلسلے قائم ہو گئے امامت اور ولایت کے کچھ لوگوں نے اماموں کو یہ مقام دے دیا کہ بس ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات حق اور سچ اور پتھر پہ لکیر ہے اگرچہ وہ رسول اللہ صلی ستم کی تعلیمات کے منافی اور بر کیوں نہ ہو اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے کوئی گنجائش نہیں رہتی اور ایک اور گروہ نے ان کے مقابلے میں ولایت کی پخت لے لیا ولایت امامت رواقف کہ ہمارے امام یا ہر دور کا امام معصوم ہوتا ہے اس پہ نعوذ باللہ وہی اترتی ہے اور اسے دین میں رد و بدل کا حق حاصل ہے دین مکمل ہو چکا سابقہ کا ادیا منسوخ ہو چکے لیکن مسلمانوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ تم امامت کی یا ولایت کی پخت کے ذریعے اس دین کا حلیہ بگاڑتے رہو اس دین کو شطرنگ کا کھیل بنائے رکھو اس دین میں نشر کرتے رہو حالات کے مطابق تبدیلیاں کرتے رہو اس کی کہاں سے گنجائش ہے جب دین مکمل ہے تو یہ ساری فرسودہ بات ہے اب ایک ہی تقاضا رہ جاتا ہے مسلمانوں سے اور وہ اسے پڑھنا اسے سیکھنا اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بس اللہ نے دین مکمل کر دیا اب دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارا کام مسلمانوں کا کام اس دین پر عمل کرنا ہے فرمایا منا دفی امرا ہادہ مالی سمو فہ ردل جس کسی نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی اس کی وہ نئی بات مردود ہے کیونکہ وہ اضافہ ہے کامل اور مکمل میں اضافہ ہے اور فرمایا اضافہ تو کسی نے کیا لیکن بعد میں آنے والوں نے اس پر عمل کیا من عمل عملن تو سن لو منصل امراؤن اگر کسی نے کسی ایسے کام کو کیا جس پر ہماری مہر نہیں وہ بھی مردود ہے بار بار کہہ کے گئے ہر خطبے میں کہہ کے گئے خیر اللہ کلام کلام اللہ سب سے بہترین کلام بات اللہ کی بات سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ اور سب سے بدترین کام اور طریقے اور باتیں وہ ہیں جنہیں لوگ خود ہی دین بنا دیں ایسی نئی باتیں بدعت ہیں بدت, بدت گمراہی اور گمراہی جہنم میں جاتے ہیں لیکن ہائے افسوس اتنا واضح اور دو ٹوک بات کے باوجود اللہ کی اس اعلان تکمیل دین اور اعلان انعام کے باوجود بھی دین میں رد و بدل ہو رہا ہے دین میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے اتنا ہی دیکھ لو یہ دین ایسے نہیں مکمل ہو گیا تئی سالہ نبوت کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محنتیں کابشیں کوششیں قربانیاں آپ کے صحابہ کی محنتیں کابشیں کوششیں کیا کیا دکھ درد تکلیف مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس دین کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھائی مارے کھائی شہادتیں قبول کی زخم اٹھائے ہجرتوں پہ مجبور ہوئے اپنا مال خرچ کیا, ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا بڑی محنتوں سے اللہ کے رسول سسلم کا خون صحابہ کا خون اس تکمیل دین کی جڑوں کے اندر ہے جس کی آج لوگوں کو قدر نہیں اور صرف یہاں تک بات نہیں ہو گئی پھر تکمیل دین کے بعد حفاظت دین تکمیل دین کے بعد تدوین دین تکمیل دین کے بعد تبلیغ دین یہ کتنے بڑے مراحل تھے ابو بکر صدیق نے صحابہ کے ساتھ مل کر کتنا جان پشانی سے کتنا محنت سے قرآن مجید کو یکجا جمع کیا کتنی محنت سے کتنا عرصہ لگا اس میں کتنی محنتیں ہوئی کتنی چھان بین کی کتنوں سے سنا کتنوں سے گواہیاں لیں کتنوں سے اوراخ منگائے ایک عجیب مسلسل محنت اور پھر اس قرآن کے نسخے بنائے گئے اطراف کو اپناف میں پہنچائے گئے محنت کی گئی لوگوں کو کہا گیا اسے پڑھو اسے یاد کرو اسے سمجھو اس کی تعلیم و تعلم پہ لگایا گیا ابوبکر صدیق نے وفود بھیجے عمر فاروق نے وفود بھیجے جو علاقہ فتح ہوتا اس علاقے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معلم کسی نہ کسی صحابی کو بھیجا جاتا یہ محنتیں تکمیل کے بعد اس کی تدوین اس کی حفاظت اس کی تبلیغ اس کی تفہیم کے یہ محنتے ہیں پھر ایک مرلہ آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل پیل، قول کو یہ تکمیل دین کا حصہ ہے اس کی حفاظت کی جائے پہلے زبانی کلامی حدیثیں سنائی جاتی تھیں اور اب ان کو جمع کیا جانے لگا باقاعدہ صحابہ بیٹھ گیا جگہ پر آؤ ہم سے حدیثیں سنو ہم سے علم لو کوئی صحابی کہیں جاتا بس وہاں اس کا جانا ہی کافی ہوتا اس پورے علاقے کے لوگوں کو وہاں پر جمع کرنے کے لیے اب وہ بیٹھے ہو گئے حدیثوں پہ حدیث یہ صحابہ نے زندگیاں وقف کر دیں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پھر جہاد میں اور پھر تبلیغ میں زندگیاں وقف کر دیں ہمیں اس کی قدر ہی نہیں یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گئی پھر محدثین کا دور آیا انہوں نے تو اپنی زندگیاں عجیب طریقے سے وقف کر دی ایک طویل عرصے تک کریا کریا شہر شہر ملک ملک ملک ملک گھومتے رہے اور حدیثوں کو لکھتے رہے جمع کرتے رہے یاد کرتے رہے بوکے پیاسے پیدل سوار جیسا بھی ممکن ہوا ایک جنون تھا کہ حدیث رسول کو جمع کرنا ہے اور پھر ان کو جمع کر کے آئے پھر ان کو یاد کیا ان کو جگہ جمع کیا ان کو ترتیب دی اور پھر بیٹھ گئے ایک مدرس بن کے شیخ الحدیث بن کے ایک استاد بن کے ایک معلم بن کے اب لوگ ان کے پاس آلم حاصل کر رہے ہیں اور اس طرح ذخیرہ حدیث جمع ہو گیا یہ محنتیں یہ اللہ کی طرف سے عظیم انتظام ہے اس عالم کی تاریخ میں جو کارنامہ ہمارے اصلاف محدثین نے دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس میں بھی حفاظت میں اس کی تبلیغ میں اور پھر اس کو ہر قسم کے رتب و یابس اور ضوابط پاک کرنے میں پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی عیسا اسلام کے احوال مسل اسلام کے احوال ابراہیم اسلام کے حوال ایسا نہیں ملیں گے اور نہ ہی کسی غیر نبی جو دیگر معروف شخصیات تھیں عالمی شخصیات تھیں بڑا ان کا نام تھا ان کے حوالے سے بھی یہ چیز نہیں ملے گی یہ اعزاز ہے مسلمانوں کے لیے لیکن اللہ غارت کرے منکرین حدیث کو کہ وہ اس مسلمانوں کے اعزاز کو ان کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے میں تلے ہوئے ہیں محدثین کی عمریں کھپ گئیں ان حدیثوں کو جمع کرنے پڑھنے یاد کرنے اور حفاظت کرنے میں اس کی تصحیح میں ضعیف کو صحیح سے الگ کرنے میں صحیح کو ذریع سے الگ کرنے میں زندگیاں کھپا دی انہوں نے ایک ایک راوی کے متعلق جانا پرکھا معلوم کیا اتنی محنتیں کی اور یہ نالائق ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں کہ حدیث تو دو سو سال بعد لکھی گئی اس کا کیا اعتبار ہے اور کوئی ان کا گربان پکڑنے والا نہیں ہے تم ہمارے اسلاف کی محنتوں کو برباد کرتے ہو ضائع کرتے ہو ایک ایسا مسئلہ جس پر پوری امت مجھ ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم یہ حدیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے ابودا نسائی ابن ماجہ یہ ہمارے تارے نبی سسٹم کی سنت اور سیرت کا مجموعہ ہیں ہمارا دین قرآن اور اس سنت سے مل کر مکمل ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اس دین کو مکمل اور نعمت قرار دیا ہے تم ہماری نعمت ہماری نعمت کو برباد کرنے پہ چنے ہوئے ہو کوئی ان کو کچھ کہنے کے لیے تیار اور کسی کو یہ دین سرے سے پسند ہی نہیں یہ عمل یہ طریقے یہ پیارے نبی کی سنتے پسند ہی نہیں ہے انہوں نے نئے سلسلے اور نئے طریقے ہی جاری کر دیے یہ فلاں جی سلسلے سے منسلک ہیں ان کے ہاں جی یہ عبادت یوں ہوتی ہے ان کے ہاں یہ عقید ہے ان کے ہاں یہ ریاضت ہے ان کی یہ فکر ہے ان کی یہ نظریہ ہے یہ فلاں ہیں یہ خدا ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے اور فخر سے اپنی نسبتیں کرتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو عیسائد کی روشنی میں اس دین کی تکمیل کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس میں کسی رد و بدل کے قائل نہیں ہیں اور پھر اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت اس نعمت کی قدر کریں اس نعمت کی حفاظت کریں اس نعمت پر عمل کریں اللہ نے جس دین کو ہمارے لیے پسند کیا ہے آپ اور ہم اپنے لیے اس کو پسند کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام تین تین بار کہتے تھے رضی تو رب ال اسلامی دین محمد ان نبی میں اللہ کو رب مان کے راضی اسلام کو دین مان کے راضی اور محمد کو نبی مان کے راضی تو اس دین کو اسلام کو بطور دین کے قبول کر کہ میں راضی ہو جاؤ اور راضی ہونے کا مانا کیا ہے کہ اب دائیں بائیں نہیں دیکھنا اب احکامات کہیں اور سے نہیں رہنے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سالہ زندگی میں دین بتاتے رہے حجت الوداع کے موقع پہ وہ مکمل ہوئے اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطبات ارشاد فرمائے متعدد خطبات ہیں ہم نے کوئی نو خطبات جمع کیے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں دیگر کچھ خطبات ہیں ان کے بھی تحقیق نہیں ہم کر سکے تو یہ نو خطبات جو صحیح سند کے ساتھ ہیں جو اس حج کے موقع پر آپ نے دیے یہ در حقیقت اس موقع پر یہ لوگوں کو تاکیدی احکامات کیونکہ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیئیس سالہ دور میں متعدد مقام پہ دہرا چکے تھے بتا چکے تھے یاد دہانی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ذکر کیا حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے جو بات کہی اسے خطب حجت الوداع کہا جاتا ہے بلے آپ نے یوم عرفہ میں کہی یوم النہر میں کہی ایام تشریق میں کہی اور یوم ارافا یوم النہر میں متعدد میں متعدد وقتوں میں کہی یہ سارے خطبات خطبہ حجت الوداع ہیں تو ان کی کتنی اہمیت ہے کیوں اس لیے کہ پہلی مرتبہ اتنا لوگ ایک مقام پہ جمع تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب تھے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عجیب انتظام تھا ہم میں سے جو جو جہاں جہاں تھا اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس حج میں شریک تمام مرد و خواجات خواتین جوانوں اور بوڑھوں تک پہنچا دیا یہ انتظام کیا اللہ کی کتنی اہمیت اس ان خطبات کو جسے ہم خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں علماء نے پیغمبرانہ آخری وسیعتیں قرار دیا ہے پیغمبرانہ وسیتیں سید المرسلین کی اپنی امت کے نام آخری وسیعتیں میرے اور آپ کے نام آخری وسیعتیں کتنی اہمیت لفظ وسیعت کتنا اہمیت کا حامل ہے ابا جان کی وسیعت ہے بھائی جان کی وسیعت ہے استاد محترم کی وسیعت ہے ہم ہر حال میں اس پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ نے جو اس الودائی حج کے موقع پر مسیحتیں کی ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق بڑی عظیم ہیں اور دیکھو ذرا آج ان وسیعتوں کو تھوڑا سا ہم اختصار سے سنائیں گے کیسی جامعیت ہے عقیدہ ہے اخلاق ہے آدات ہیں معاملات ہیں حقوق اللہ ہیں حقوق وباد ہیں تعلق بلّہ ہے جامعیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلامی معاشرتی آداب اور یہ انسانی حقوق اس وقت بیان کیے جب یہ یورپ سو رہا تھا جب مغرب کی آنکھ لگی ہوئی تھی تہذیب اور تمدن اور شعور کا نام نشان تک نہیں تھا جب امریکہ معدوم تھا اس کا نام نشان نہیں تھا جب افریقہ میں اندھیرے پھیلے ہوئے تھے روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور جب ایشیا بھی شعور کی آنکھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اس موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرتی اداب اور انسانی حقوق بیان کیے اعلی اخلاق کی تعلیم دی اعلی روایت کی تعلیم دی اعلیٰ تہذیب و تمدن کی تعلیم دی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس دیا لیکن آج یہ دشمنان اسلام جنہوں نے شعور کی آپ صدیوں بعد کھولی جنہوں نے اپنے ان انسانی قوانین اور منشور کو صدیوں بعد لکھے اور تحریر کیا آج مسلمانوں پر کھیچڑ اچھالتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے آج تمام غیر اسلامی مملکت جو حقوق حقوق کی بات کرتے ہیں یہ سارے حقوق آزادی کے یہ سارے حقوق یہ فطب حجت الوداع کا چربہ ہے اسی سے چرائے ہوئے ہیں اسی کی فوٹو کا بھی ہے اسی سے لکاری کی ہوئی ہے ہاں کچھ اس میں انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے یہ اس خطبے کی اہمیت اس لیے ماں نے اس خطبے کو بڑی اہمیت دی اس کا ذکر کیا بخاری مسلم میں ابودا نسائی ترمزی ابن ماجہ میں مسلم احمد میں یہ خطبات جا بجا پھیلے ہوئے ہیں انہیں اس دین اسلام کے خلاصے کے طور پر اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام وسیتوں کے طور پر توجہ سے اختصار کے ساتھ سن لیجیے پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا دن دیا یوم عرفہ آج بھی اللہ کے رسول کی یہ سنت قائم ہے اور خطبہ حج عرفہ کے دن کے خطبے کو کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا نہ دما کم و ام والم و راجا کم ان کم و دما کم حرام کم کمت یوم کم ہار کم ہادی بلد کم ہاذ اس خطبے میں چند باتیں پہلی بات ہم ترجمہ سنائیں گے تاکہ اختصار سے یہ خطبہ پورا ہو جائے پہلی بات فرمایا لوگو تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر حرام ہیں حرام عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے محترم اور حرمت والا عزت والا یہ جان اور مال ایک دوسرے پر حرمت والے ہیں جیسے یہ مہینہ ذلحج کا حرمت والا جیسے دن عرفہ کا حرمت والا اور جیسے سبحان اللہ جیسے شہر مکہ حرمت والا ایسی حرمت والے جو کہ مکہ کی حرمت ذی الحج مہینے کی حرمت یوم عرب کی حرمت پورے عرب میں مسلم تھی محترف تھی محکم تھی فرمایا کہ ان جیسی ان کی حرمت ہے اور یہاں بالخصوص مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا اے مسلمانوں تمہاری جان اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والے ہیں اب ذرا غور کریں مسلم معاشرے پہ جان محفوظ ہے مال محفوظ ہے فراڈ دھوکھا خیانت رشوت جوا وعدہ خلافی اور بات بات پہ قتل و غارت گری تاث کی بنیاد پر قتل و غارت گری بات بات پہ جھگڑے خون ریزی اللہ کے رسول حجت الوداع میں وسیعت کر رہے ہیں کہ تمہاری جان اور مال کی حرمت مکہ یوم آفا اور دلہج کی حرمت جیسے یہ اس خطبے کی پہلی بات اس خطبے کی دوسری بات آپسلام نے فرمایا بڑی قابل غور بات فرمایا اللہ کلو شعیم من امر جاہلیتے موضوع اللہ حرف تمبی متوجہ کیا خبردار کیا متوجہ ہو جاؤ سن لو جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں کے نیچے ہے جاہلیت کسے کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا دور دورے جاہلیت رسول اللہ کی بے سے پہلے کے عقیدے عمل اخلاق ادا تہذیب تمدن سب کچھ جہلانہ باتوں ان کو شعور ہی نہیں تھا علم وہ ہے کہ وہی وہی کا علم وہ علم ہے وہ زمانہ جہلیت کا اس دور کے عقیدے عمل جہلانہ عقیدے اور عمل فرمایا کہ یہ ساری جہلانہ باتیں میرے پاؤں کے نیچے پھر بطور مثال کے ذکر کیا فرمایا جہلیت کا خون میرے قدموں کے نیچے ہے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں میرے خاندان کا بچہ ربیہ بن حارث ایک کبیلے کے یہاں دودھ پی رہا تھا بنی سلما کے یہاں حزیل والوں نے اس کو قتل کر دیا میں اپنے خاندان کے خون کو معاف کرتا ہوں یہ خون کا انتقام در انتقام در انتقام یہ جہلانہ باتیں ہیں اور فرمایا جہلیت کے سود بھی میرے قدموں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود کو چھوڑتا ہوں اور معاف کرتا ہوں میرے چچا باس کا سود جس کسی کے ذمہ ہے اسے معاف کرتا ہوں یہ دو چیزیں بطور مثال کے ذکر کی اور اپنے آپ کو بطور نمونے کے ذکر کیا اور فرما دیا ہر جہلیت کی چیز میرے قدموں کے نیچے ہے ہماری حالت کیا ہے وہی جاہلیتیں جو اسلام سے پہلے یہودیوں میں عیسائیوں میں اور دیگر جاہل اور گوار اور منہد اور بے قوموں میں پائی جاتی تھی آج وہ ساری جہلیتیں مسلمانوں میں پائی جاتی بلکہ ہم تو اور بڑھ گئے ہم نے ان جہلیتوں کو سینے سے لگانے کے ساتھ ساتھ نئی جہلیتوں کو پیدا کر دیا نئی نئی باتیں آ گئی نئے نئے طریقے آ گئے آج یورپ میں ہندو میں غیر مسلموں میں جو خرابی آتی ہے مسلمان سے سینے سے لگاتے جن پر آئے کتریا کم تو اسلام دین جنہیں کہا بھی لقد خان لکم فی رسول اللہ حسنا ان کی, حالت ان کی حالت ان کی حالت اسلام کے بعد نہ قدیم جہلیت کی ضرورت ہے نہ جدید جہلیت کی ضرورت ہے پہلے کی جہلیتوں کو بھی پاؤں تلے رون دیا اور بعد میں آنے والی جہلیتوں کو بھی پاؤں تلے رون دیا وہ جہلیت وہ پہلے کی یا بعد کی وہ عقیدے سے متعلق ہو تہذیب کے متعلق ہو اخلاق کے متعلق ہو آداد کے متعلق ہو کسی بھی معاملے کے متعلق ہو جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ جہلانہ رسمیں ہیں وہ جہلانہ عقیدے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پاؤں تلے رونتا دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات ہے سبحان اللہ فرمایا فتک اللہ النساء ان اخز بے امان اللہ مستم فروج مت اللہ تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ سے ڈر جاؤ اپنی بیویوں کے متعلق یہ تمہاری بیویاں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں تم نے اللہ کے کل یعنی اللہ کے حکم اور اجازت اور اس کی شریعت سے ان عورتوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے تو جس اللہ نے ایک اجنبی عورت کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ نتھی کر دیا اور فرمایا کہ اللہ نے گویا اس عورت کو تمہارے پاس اپنی امانت کے طور پر رکھا ہے لہذا اس اللہ سے ان کے متعلق ڈرو ڈرنے کا معنی یہ ان کے متعلق جو اللہ نے حقوق دیے ہیں ان حقوق پر عمل کرو اسلام سے قبل جاہلیت میں بالخصوص بیویوں کے کوئی حقوق نہیں اور تمہیں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہ بیوی بنتی اور اگر ہو بھی وہ کسی غیر قوم سے کسی اجنبی خاندان سے ہو تو جو سلوک ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج بھی ایسی عورتوں کے ساتھ لڑکیوں اور بچوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا ہے کیسا ظالمانہ سلوک ذرا ذرا سی بات پر طلاق دے کے زندگی بھر کے لیے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے یقیناً دوسری طرف بھی قصور ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں ابھی اس پہلو پہ نہیں آ رہا لیکن اللہ تعالی نے اللہ کے رسول نے اس موقع پہ جو معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ تھا بیوی عورت اس کے حقوق کا ذکر کیا اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں اور آگے مختصراً حقوق بتائے فرمایا سبحان اللہ اللہ خورا شکم تک رہا تمہارے تمہاری بیویوں کے ذمے یہ حقوق ہیں کہ وہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی شخص کو گھر میں داخل بھی نہ ہونے دے گھر میں داخلہ بند تمہاری اجازت کے بغیر یہ ان پر تمہارا حق اس میں کیا اشارہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ مرد گھر کا حاکم ہے حکم اس کا چلے گا عورت اس کی مرضی کے بغیر کسی فرد کو گھر میں آنے بھی نہیں دے سکتی حتیٰ کہ اس کا رشتے داری کیوں نہ ہو اس کا عزیزی کیوں نہ ہو یہ اس گھر اس شوہر کی حاکمیت کا بھی عورت کے متعلق اس نے سلوک کا حکم دیا لیکن شوہر کی حکمیت کو بھی قائم کیا اور اگر بال فرض یہ تمہاری اجازت کے بغیر ایسے لوگوں کو گھر میں آئین آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تم فرمایا تم ان کی ان کو ضرب بھی لگا سکتے ہو بطور سر دنش ان کو سزا بھی دے سکتے ہو البتہ فرمایا ضرب شدید نہیں ہونی چاہیے ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حقوق ذکر کیے ایک سابی نے کہا ان عورتوں کے ہم پر کیا حقوق وہ اگلے جملے میں ہم بیان کریں عورتوں کے حقوق یہ تھے مردوں کے حقوق اس میں ہی ذکر ہے فرمایا سبحان اللہ دوسری بات بتائی کہ والا ہن اللہ ہن علیہ کم کے تمہارے ذمہ یہ حقوق ہیں کیا ہے قسمت تعام کھلانا اور پلانا یہ تمہارے ذمے ہے کہ تم ان بیویوں کے کفیل ہو سرپرست ہو تم ان کے کھلانے پلانے رہائش کے ذمہ دار ہو یہ اسلام نے تعلیم دی کہ مرد وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات کا ذمہ دار ہے عورت کمانے نہیں جائے گی عورت روزگار کمانے نہیں جائے گی مرد اس کا ذمہ دار ہے کتنا اعلیٰ تعلیم اس میں عورت کی عزت کی کتنی حفاظت ہے وہ صنف نازک کو مشقت اور محنت سے کس طرح بچایا جاتا ہے آج یہ عورت کے لیے بھی فخر کی بات ہے اور اسلام کی تہذیب کے لیے بھی فخر کی بات ہے لیکن حالت دیکھیں آپ یورپ نے غیر مسلموں نے عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو ہی گھر کا کفیل اور ذمہ دار بنا کے اسے کمانے کے لیے روزگار کے لیے نوکری کے لیے اسے ابھارا ہے اور گھر سے نکال دیا ہے اور اس پر عورت بھی بڑی خوش ہے یورپ کی عورت خوش ہو ہرسی طرح ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ایک مسلمان عورت وہ اس بات پہ خوش ہو جو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بتائی نہیں ہے یہ تو بڑے افسوس کی بات یہ اسلام کی تعلیم ہے عورت گھر میں رہے گی مرد کما کے اس کو دے گا اس میں غلامی نہیں ہے اس میں عورت کی سرداری ہے اس کو غلامی سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ تو سرداری ہے باپ بوڑا ہے بزرگ ہے ماں ہے بیٹا کما کے کھلا کما کے کھلاتا ہے اس میں کیا ہے اس میں شرف ہے عزت ہے ماں باپ کی سرداری ہے اور اس میں اس مرد کی بھی عزت ہے جو ماں باپ کو کما کے کھلاتا ہے اسی طرح ایک عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں ہے اس کشور اس کو کما کے کھلاتا ہے بہرحال یہ عورتوں اور مردوں کے حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور دو باتیں اور اس وقت میں بیان فرماؤں فرمایا کتاب اللہ میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے فرمائے وہ اللہ کی کتاب ہے اس خطبے میں صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا میدان عرفہ کے ہی ایک اور خطبے میں جو اس سے پہلے دیا یا اس سے بعد میں دیا میدان عرفہ کا ذکر ہے اس میں آپ سسلم نے فرمایا وہ روایت ہے امام مروزی کی کتاب سنگا میں جس میں آپ سسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے ورنہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک موقع پہ صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا ایک موقع پہ سنت رسول اللہ کا ذکر کیا اور یہی بات آپ خطبہ حجت الوداع سے پہلے بھی اور خطبہ حجت الوداع کے بعد مارا دل موت میں بھی بتا چکے ہیں ترب تو جب حدیث سنتے رہتے ہیں جس میں خطبہ حجت الوداع کا ذکر نہیں ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مستدرک حاکم کی حدیث ہے محتمہ مالک کی حدیث ہے اس میں بھی دو کا ذکر ہے ایک موقع پہ ایک چیز صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے یہ سنت رسول اللہ پر مشتمل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں جو ہم نے سنائی اس میں فرمایا ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوطی سے تاموں گمراہ نہیں ہوگا پھر کتاب اللہ اور سنت رسول دو چیزیں ذکر کی یہ اشارہ ہے کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں ان کو الگ الگ نہ سمجھو یہ دیکھنے میں بتانے میں دو الگ چیزیں ہیں حقیقتن پر ایک ہیں اس لیے کہ قرآن سنت کے بغیر کچھ نہیں ہے اور سنت کی حقیقت یہ ہے کہ اسی قرآن کی توضیح ہے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا کتاب اللہ کی تشریح سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور اسے ہدایت پر جمے رہنے کی بنیاد قرار دیا اور گارنٹی دی گمراہ نہیں ہوگئے آج دیکھ لو امت مسلمہ میں کہا کس کس کو پکڑا ہوا ہے کتاب اللہ کو پکڑا ہوا ہے تبرو کی کتاب ہے تعویز گنڈے کی کتاب ہے گھول گھول کے پینے کی کتاب ہے گھر میں برکت کے حصول کی کتاب ہے پڑھنا نہ, نہیں گمراہ ہو جاؤ گے اور بخاری مسلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر میں موجود ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر گمراہیاں ہی ہوں گی یہ ساری گمراہیاں جو آج ہیں وہ ساری اسی وجہ سے ہیں بلکہ نیا دین گھڑا جاتا ہے نئے طریقے گھڑے جاتے ہیں جب قرآن سے رہنمائی نہیں لوگے حدیث سے نہیں لوگے تو پھر اپنے دل و دماغ سے لوگے پھر معاشرے سے لوگے پھر ذاتی پسند تو ناپسند پنو फिर پھر کیا اچھا لگتا ہے کیا بھلا لگتا ہے پھر سب آزاد ہے سب آزاد اللہ کے رسول کتاب اللہ سیکھے گئے اس کو مضبوطی سے تھامو گمراہی سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے سبحان اللہ اور اس کتبے کی آخری بات بڑی دل کو ہلا دینے والی بات ہلا دینے والی بات آپ سسلم نے فرمایا اللہ میرے ہو بتاؤ ایک لاکھ سے زائد کا مجمع سب کو مختم ہو کے کہا بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا کیوں کہا آپ نے یہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ سے سوال ہوگا سلیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں کی امتوں سے بھی سوال کریں گے رسول سے سوال دین پہنچایا تھا پورا پہنچایا تھا پوری دیانت سے پہنچایا تھا پوری محنت سے پہنچایا تھا سستی غفلت تو نہیں کی تھی کسی بات کو چھپا تو نہیں دیا تھا سارے سوال ہوں گے اور امت سے سوال تم نے دین کے ساتھ کیا کیا جو ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا تو اللہ کے رسول کو فکر کہ کیا ملکی دن مت ملک سے سوال ہوگا دیکھو تو صحیح لوگ کیا رائے کرتے ہیں کیونکہ اللہ ان لوگوں سے بھی پوچھے گا لوگوں سے پوچھے گا میرے رسول نے محنت کی تھی شب و روز عید کیا تھا جدوجہد کی تھی گھبرائے تو نہیں تھے سستو نہیں پڑے تھے گوائیاں تو انہوں نے دینی ہے ان سے تو پوچھوں اتنا فکر ہمیں فکر ہے کہ اللہ کے رسول آئے پوری دیانت امانت محنت سے دین پہنچا کے گئے اور پھر دیگر علماء نے محدثین نے صابہ تابعین نے کیا کیا کیا کیا, کیا قربانیاں دیں اتنی محنتوں کے بعد یہ دین قرآن بخاری مسلم ابوداء النسائی ترمزی کی شکل میں موجود ہے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟, ہے کسی کو فکر دنیا کی فکر ہے عیش و عشرت کی فکر ہے ہم ہیں مسلمان لیکن مقصد ہمارا دنیا میں کھانا پینا عیش و عشرت کرنا بس ذاتی ذاتی خواہشات کی تکمیل ہے تو اللہ کے رسول کو اتنا فکر ہمیں کوئی فکر نہیں سب نے بیک زبان ہو کے کہا انا نشاد انا کا کتبل لگتا و دا و نسا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے آپ نے تبلیغ کر دی آپ نے دین کی تبلیغ کو ادا کر دیا آپ نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا تین جملے کہے آپ نے تبلیغ کر دی آپ نے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے تو خیر خائی کا حق ادا کر دیا کتنا مبالکہ تھا کیسی گواہی تھی عظیم الشان. آپ کا چہرہ اٹھا چمک, دمک اٹھا. عجیب چمک اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف اٹھائی کا شہد تین بار ایسا کیا اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے بندے دیکھ میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں میں نے تبلیغ کر دی میں نے دین پہنچا دیا میں نے خیر قائی کا حق ادا کر دیا ہے سبانا دی، یہ پہلا خطبہ دی. اس کے بعد دوسرا خطبہ ہے بڑا ہی مختصر خطبہ ہے یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فر تو کم اللہ حوض ہے میری امت کل قیامت کے دن میں حوض کو پر تمہارا انتظار کرو میری راہ پہ چلتے رہنا میرے طریقے پہ چلتے رہنا جو دین دے کے جا رہا ہوں اس پہ قائم رہنا جو تکلیفیں آئیں جو مشقتیں آئیں برداشت کرتے رہنا صبر کرتے رہنا حوض پہ ملنا مجھے وہاں تمہاری سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی جب میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام پلاؤں گا سب تکلیفیں تمہاری دور ہو جائیں گی کتنا ایک تسلی ہے اور کتنا اپنائیت کا اظہار ہے تو وہ لوگوں جن کو دین کی راہ میں تکلیفیں آتی ہے اللہ کے رسول تسلی دے کے جا رہے ہیں ہم گھبرانا نہیں ہمت نہیں ہارنا میں تمہارا ہال ایک پہ منتظر ہوں گا وہاں آ کے ایک موقع پہ انصار کو یہ کہا تھا. اے انصار ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ترجیح سلوک ہو تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے دنیا کے معاملات میں گھبرانا نہیں تمہارے ساتھ ترجیح سلوک ہو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا کبھی یہ نہیں لے کے بیٹھ جانا ہماری یہ خدمات ہماری یہ قربانیاں ہم یہ اور ہم یہ اور ہم یہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے خبردار ایسا مت کرنا صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہنا اپنے ساتھ سب نا انصافیوں کو میں حوض کوسر پہ تمہارا منتظر ہوں گا حوض کوسر کا پانی پلا کے عرش علاحی میں تمہیں بٹھا کے تمہاری ساری کلفتیں اور تکلیفیں دور کر دو تو اللہ کے رسول یہ تسلی دے کے جا رہے ہیں ہے کوئی اس تسلی کو قبول کرتے ہوئے دین پر پوری استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے جو تکلیفیں مشقتیں آتی ہیں ان کو برداشت کرے لیکن ساتھ میں فرمایا فرمایا قیامت کا ایک منظر بتایا کہ اوز پہ کچھ لوگوں کو میں دور ہٹاؤں گا اور کچھ لوگوں کو فرشتے دور ہٹائیں گے جن کو میں دور ہٹاؤں گا یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ ہوں گے دیگر امتوں کے لوگ جو رش اور بھیڑ کی وجہ سے بھٹکتے ہوئے آئیں گے پانی کا حوض دیکھ کے آنے کی کوشش کریں گے وہ حوض چھوٹا نہیں ہوگا تقریباً پندرہ سترہ سو کلو میٹر لمبائی اور چڑھائی ہوگی آبخورے اتنے رکھے ہوں گے جیسے آسمانوں میں ستارے نظر آتے اتنا آب خورے ہوں گے تو کچھ بھٹکے ہوئے آئیں گے آپ دیکھ لیں گے یہ میری امت کا فرد نہیں ہے آپ فوراً کہیں گے کہ بھائی بھائی یہ میری امت کا حوث ہے میری امت تیاسی اور بہت ہے آپ اپنے نبی کا حوص ڈھونڈو وہاں جاؤ یہاں میری امت کو پریشان نہ کرو سبحان اللہ کتنی اپنائیت اور محبت ہے اپنی امت کے ساتھ حالانکہ بظاہر یہ خلاف مروت کام بظاہر یہ خلاف مرورت کام ہے لیکن آپ ان کو کہیں گے کہ اپنے نبی کا حوض ڈھونڈو یہاں میری امت کا حق ہے ان کا حق مت مارو ان کا حق مت مارو اور میں کچھ لوگوں کو میں ہٹاؤں گا تمہاری محبت میں اور کچھ لوگوں کو فرشتے ہٹائیں گے صحابہ کرام نے خیر وہ الگ باتیں فرشتے ہٹائیں گے یہ کن کو ہٹائیں گے وہ حدیث پوری سن لیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں کہوں گا اے اللہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے یہ تو میری امت ہے ان کے آزار مضو چمک رہے ہیں میری امت کی نشانی ان میں موجود ہے ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے تو فرمایا اے لوگوں سن لو اس وقت فرشتے مجھے جواب دیں گے ان نق اللہ تدریم آحد و باد آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے دین میں کیا تبدیلیاں کر دی تھی تو یہ سنتے ہی میں کہوں گا سوہ کن غیر ربادی دوری ہو دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے دین میں تبدیلی کر دی تھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور بداخ اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے اور انہوں اختیار کرنے کی وعید شدید بتائی کہ حوض کو سر تھے دھدکار دیے جاؤ گے یہ حدیث اکثر بیان ہوتی ہے اکثر بیان ہوتی ہے اس حدیث کی روشنی میں کون ہے اپنے آپ کو بدھات اور خرافات اور نت نئے طور طریقوں کو جنہیں دین سمجھا جاتا ہے ان سے بچانے والا ہم تو فخر کرتے ہیں اور آئے روزن میں اضافہ ہو رہا ہے اب دیکھ لیں ابھی ماہ محرم شروع ہوگا ایک طوفان بدتمیزی ہوگا بدھات اور خرافات کا اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اس ملک میں طوفان بدتمیزی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے جا رہے ہیں خبردار ان چیزوں سے بچ کے رہنا بہت ساری خطبات ہیں وقت مزید اجازت نہیں دیتا البتہ ایک خطبہ جو بڑا ہی اخلاقی تربیت کا حامل ہے بڑا ہی اخلاقی تربیت کا حامل ہے وہ میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لا یوم کا خطبہ عید والے دن اور یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ خبردار کوئی کسی اور کے کیے کا ذمہ دار نہیں ہے باپ بیٹے کا کیے کا ذمہ دار نہیں ہے بیٹا باپ کے کیے کا ذمہ دار نہیں ہے یہ ایک معاشرتی اور انسانی ایک قانون اور نظام بتایا اس دور کی جہلیت میں سے ایک یہ تھی کرتا کون تھا بھرتا کون تھا کیا اس نے پکڑا گیا ہے بھائی اسی کو سزا دے دو باپ پکڑا گیا ہے اسی کو سزا دو اس کی فیملی کو جلا دو یہ بھی تو اس کا عزیز ہے نا یہ بھی تو اس کا دوست ہے یہ ظلم کا عزیز بازار گرم تھا کرتا کون بھرتا کون ایک کے بدلے دسیوں کو قتل کر دیا جاتا اللہ کے رسول سستم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے کہ نا انصافی ہے کہ کرے کون بھرے کون آج کے بعد آج کے بعد جس نے جرم کیا وہی ذمہ دار ہے اس کے جرم کا ذمہ دار نہیں حتیٰ کہ بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے جن کا اتنا قریبی تعلق ہے تو اور کون ہے فرمایا یہ اکثر فتبہ سنتے رہتے ہیں لیکن کاش اس پر صحیح معنوں میں عمل کر لیا جائے اس فتبے کو سنا کے عمل کی دعوت دے کے بات ختم کرتا ہوں آپ اسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ اناحد ابا کم واحد تمہارا باپ بھی ایک ہے لہذا تمہارا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے ایک رب کو ماننے والے اور ایک باپ کی اولاد ہو فخر کاہے کو کرتے ہو تکبر کیوں کرتے ہو اطراطے کیوں ہو دوسروں کو حقیر کیوں سمجھتے ہو دوسروں کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو یہ تاریخی الفاظ ہیں فرمایا خبردار کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں عربی ہونے کی وجہ سے کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اجمی النسل ہونے کی وجہ سے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں خوبصورتی کی وجہ سے اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں کسی جسمانی صحت اور طاقت کی وجہ سے اللہ بکوا اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے اللہ کے ہاں اگر فضیلت کا شرف کا عزت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے وہ پرہیزگاری ہے پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ان نہ آیت نہیں پڑھی ہوئی کہ اللہ نے فرمایا لوگو تم میں اللہ کے ہاں سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزدار ہے یہ ہم نے طالباً چار خطبات آپ کو سنائے ہیں یہ ٹوٹل نو خطبات تھے وقت مزید اجازت نہیں دیتا اسی پر اکتفاق کرتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو خطبات ہیں یہ اسی موقع پہ ہی اللہ کے رسول نے بیان فرمائے یہ ساری باتیں 23 سالہ زندگی میں مختلف مقامات پر موقع پر آپ بیان کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اس موقع پر ان سب باتوں کو اختصار کے ساتھ جمع کر دیا اللہ کے بندوں اللہ کا دین اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اسے مکمل کر دیا ہے اس کو سیکھو سمجھو اور اس پر عمل کرو اللہ نے دین ہمارے لیے پسند کیا ہے ہم بھی اس دین کو پسند کر لیں اس دین میں کوئی رد و بدل نہ کریں اس دین میں کوئی کمی بیشی نہ کریں شرک اور بدت کی صورت میں ملاوٹ نہ کریں اور بدعملی اور کوتاہی اور سستی کی صورت میں ناشکری نہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سچی محبت عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میور دلّہ دین جو ساتھ اللہ تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اصل خیر اور بھلائی مکمل کب ہوگی جب دین کی سمجھ اور دین پر عمل ہوگا خالی دین مکمل ہے دین موجود ہے قرآن موجود ہے بخاری مسلم موجود ہے اور آپ اس کو مانتے بھی ہیں یہ کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے یہ یہ تب ہوگا جب سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اکول کو لہٰذا واخر داوانا الحمد رب